مدینہ مدینہ درے نبی کی طرف چلا ہوں درے نبی کی طرف چلا ہوں بدن پہ چادر ہے آنسوؤں کی لہو میں لذت ہے راستوں کی بغیر خوشبو مہک رہا ہوں در نبی کی طرف چلا ہوں در نبی کی طرف چلا ہوں سکون آمیز بے قراری ہے میری یکسوئیوں پتاری چلی برا کے کشش پہ لے کر رسول اکرم کی غم گساری رسائی ہے وقت نارسا میں سرا ہے ایک دست مصطفیٰ میں میں ڈور کا دوسرا سرا ہوں درے نبی کی طرف چلا ہوں درے نبی کی طرف چلا ہوں طواف کعبہ فرض مجھ پر درے نبی کا ہے قرض مجھ پر سمٹ کے سایہ فگن ہوا ہے جہان کا طول و عرض مجھ پر کے رفتار جو رہے ہیں وہ فاصلے ختم ہو رہے ہیں میں آج سے اپنی ابتدا ہوں درے نبی کی طرف چلا ہوں درے نبی کی طرف چلا ہے دکھائی دینے لگا مدینہ مثال در کھل رہا ہے سینہ ہوائیں حوروں کے لمس جیسی فضائیں کھلدے بری کا زینہ کھلے ہوئے بازوؤں سی راہیں ہر ایک مسافر کو اتنا چاہیں کہ ان کی چاہت پہ مر مٹا ہوں درے نبی کی طرف چلا ہوں درے نبی کی طرف چلا ہوں درے نبی پر پہنچ گیا ہوں درے نبی پر پہنچ گیا ہوں, پہنچ گیا ہوں یقین حاوی سہے گماں پر زمین پر ہوں کہ آسماں پر میں ہوں نہیں ہوں جو ہوں تو کیا ہوں درے نبی پر پہنچ گیا ہوں درے نبی پر پہنچ گیا ہوں نہ رنگ نام و نمود میرا نہ سائے حست و بود میرا خنک خنک نور مصطفیٰ سے پگھل رہا ہے وجود میرا جمال سرکار ذوفشاں ہے نگاہ بھی درمیاں کہاں ہے سراپا آنکھیں بنا ہوا ہوں درے نبی پر پہنچ گیا ہوں درے نبی پر پہنچ گیا ہوں یہ دیدِ میراج ہے نظر کی یہی کمائی ہے عمر بھر کی رئی سے لے نہار ٹھہرا طلب ہو کیا مجھ کو و زر کی شعور و عرفان و آگہی سے خزانے جلوئے نبی سے تجوریوں کی طرح بھرا ہوں درے نبی پر پہنچ گیا ہوں درے نبی پر پہنچ گیا ہوں حیات کو جس کی دھن رہی ہے وہ قرب کے پھول چن رہی ہے سلام کا بھی جواب گویا سماعت عشق سن رہی ہے اب اور کیا مانگنا ہے رب سے اب اور کیا مانگنا ہے رب سے کہ ہاتھ باندھے ہوئے ادب سے حضور کے سامنے کھڑا ہوں درے نبی پر پہنچ گیا ہوں درے نبی پر پہنچ گیا ہوں درے نبی سے پلٹ رہا ہوں درے نبی سے پلٹ رہا ہوں زمین ہے میرے سرپ جیسے ٹھہر گئی روح درپ جیسے بدن کے ہمراہ چل پڑا ہوں درے نبی سے پلٹ رہا ہوں درے نبی سے پلٹ رہا ہوں سکون چھینا ثواب چھینا نظارہ لا جواب چھینا فرائض دن ابی مجھ سے درے رسالت معاب چھینا رواں رواں آپ کو پکارے کٹیں رگے جاں سے موڑ سارے حرم کو مڑ مڑ کے دیکھتا ہوں ڈرے نبی سے پلٹ رہا ہوں ڈرے نبی سے پلٹ رہا ہوں میں یوں دیا ربی سے نکلا کہ جیسے شولا کلی سے نکلا لیے ہوئے رحمتوں کے سائے میں ہلقئے روشنی سے نکلا اگر چپی آیا ہوں سمندر مگر بڑی تشنگی ہے اندر میں خوش ہوں لیکن بجھا بجھا ہوں ترے نبی سے پلٹ رہا ہوں ترے نبی سے پلٹ رہا ہوں دوبارہ جانے کی آرزو ہے کہ خود کو پانے کی آرزو ہے جو حج پہ احرام باندھتے ہیں پہن کے آنے کی آرزو ہے جو بوئے آقا کی دے گواہی اسی کفن میں مرو الا ہی تڑپ ہوں فریاد ہوں دعا ہوں نبی نبی پھر پکارتا ہوں نبی نبی پھر پکارتا ہوں مجھے میرے ذہن نے دبویا بہت ہی کم آئے گی پہ رویا تاثر اپنا بیان کر کے سخنوری کا بھرم بھی کھویا نہ لاج رکھی قلم کی میں نے کیا تھا محسوس جو بھی میں نے کہاں مظفر وہ لکھ سکا ہوں نبی نبی پھر پکارتا ہوں نبی نبی پھر پکارتا ہوں نبی نبی پھر پکارتا ہوں نبی نبی پھر پکارتا ہوں مدینہ, مدینہ, مدینہ, مدینہ, مدینہ.